يرى اشغالهم بالغيب بالله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يؤتي ن بشيء منه يعلم الا بما شاء سم کے ولا مَا الْعَلِيُ اللہ کے سوا کوئی مادو نہیں وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیم. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں کس کی ضرورت ہے کہ اس کے آگے شفات کے لیے زبان کھول سکے مگر اس کی اجازت سے جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے آگے ہونے والا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اور وہ سارے مل کے اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے گھیر رکھا ہے اس کی قدرت نے سما لیا ہے اس کے علم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کی حفاظت کرنے سے وہ کبھی تھکتا بھی نہیں اور وہ بلند و بالا ہے عظمت والا سبحان ربی کرب بل عزت عما یو سلامل مر سلیم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 اللہم بارک وعلا محمد کما بارکالا برادران اسلام ہر جموۃ المبارک کو مغرب کی نماز کے بعد جامعہ مسجد بلاک نمبر اٹھارہ میں درس سے پرانے پاک کا مبارک اور مقدس سلسلہ پچھلے سال سے شروع ہے گزشتہ سال سورت الفاتحہ کی تفسیر اور اس کا مفہوم چالیس درسوں میں بیان ہوا اس کے بعد رمضان المبارک کے پہلے جمعے سے پران پاک کی مشہور و معروف آیت آیت ال کرسی اس کی تفسیر اس کی تشریح اور اس کا مفہوم بیان ہونا شروع کیا گیا آج اس کا چالیسواں درس ہے جس میں کوشش کروں گا کہ پچھلے انتالیس درسوں کا خلاصہ اس کا لبے لباب میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں اللہ رب العزت کے دربار عالیہ میں بڑی آجزی اور بڑی ذلت کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اللہ رب العزت مجھے یت ال کا خلاصہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہیں. پرانے بات میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور چھ ہزار سے زیادہ آیات ہیں ان تمام آیتوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ اور سب سے عظمت والی آیت آیت السی ہے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابیب نے کا رضی اللہ تعالی انہیں قرآن پڑھنے میں بڑی مہارت ہے حتیہ کے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے ابئی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں مجھے قرآن پڑھ کے سنا حضرت ابیب نے کار کہتے ہیں اللہ حسمانی یا رسول اللہ عرش پہ اللہ نے میرا نام لے کے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں تیرا نام لے کے کہا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر ابئی کو قرآن سنا ان سے آپ نے پوچھا ابئی کیا تم جانتے ہو قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے دوبارہ سوال کی جانتے ہو قرآن میں سب سے افضل اور آلہ آیت کون سی ہے ابئی جب نکاب کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق تو آیت ال سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا ابئی اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے یہ سب سے افضل اور سب سے اعلی آیت ہے صبح کے ٹائم اگر کوئی آدمی اس کو تلاوت کرے شام تک اللہ کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں رات کو بستر پہ آ کے اس کو پڑھ کے سو جائے تو صبح تلک فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت ال کرسی پڑھ لے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت ال تلاوت کرے اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کی دیوار ہے یوں ہی اس نے مرنا ہے تو سیدھا جنت میں چلے جانا یہ اس کی عظمت ہے خصوصیت یہ ہے کہ جنات اور شیطانوں سے حفاظت کرتی ہے اور درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے افضل اور عظیم آیت ہے جو لوگ میرے درس میں شامل ہوتے رہے انہیں علم ہے جو لوگ نئے آئے ہیں ان کا مجھے لحاظ کرنا پڑے گا اور مجھے باتیں کہیں دوہرانی پڑیں گی اللہ تعالی کا قرآن پاک میں یہ انداز بیان ہے یہ طرز اسلوب ہے کہ اللہ ایک دعوی پیش کرتے ہیں میرا یہ دعوی ہے اور جب دعوی اللہ پیش کر لیتے ہیں اس دعوے کو زبردستی نہیں منواتے مشتی نہیں کرتے جبر نہیں کرتے مانو اسے میں تمہارا مالک خالق رازق میں کہتا ہوں مانو اس طرح اللہ نہیں کرتے اللہ اپنا ایک دعوی پیش کرتے ہیں اور اپنے اس دعوے کو اتنے آسان عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ عالم بھی سمجھ جائے جاہل بھی سمجھ جائے چھوٹا بھی سمجھ جائے بڑا بھی سمجھ جائے شہری بھی سمجھ جائے دیہاتی بھی سمجھ جائے دلائل اللہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ کافر بھی اس کا انکار نہ کر سکے اس طرح کے دلائل اللہ دینے شروع کرتے ہیں میرے دعوے کی ایک دلیل یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے چوتھی یہ ہے پانچویں یہ ہے اللہ دلائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دلائل کا تعلق ہوتا ہے انسانی عقل کے ساتھ فہم کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ابھی ہم ذکر کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی ایک دعوی پیش کرتے ہیں اس دعوے کو اللہ دلائل سے منواتے ہیں چنانچہ آیت الکرسی میں اللہ نے ایک دعوی پیش کیا اور دعویٰ بھی آیت کے شروع میں پیش کر دیا آیت کی ابتدا میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ اللہ نے پیش کیا اس پوری کائنات میں میرے سوا الہ کوئی نہیں اس پوری کائنات میں میرے سوا معدود کوئی, کوئی, کوئی نہیں میرے سوا الہ کوئی نہیں میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں یہ دعوی اللہ نے شروع میں پیش کر دیا پھر اپنے اس دعوے پر اللہ نے سات عقلی دلائل پیش کیے ایک سے ایک بڑھ کر سات دلائل اللہ نے دیے مانو اس بات کو کہ صرف میں الہ ہوں مانو اس بات کو کہ کائنات میں صرف میں معدود ہوں اس کی, یہ دلیل اس, کی یہ دلیل اس کی یہ دلیل ہے اس کی یہ دلیل ہے اس کی یہ دلیل ہے اس کی یہ دلیل ہے لیکن جو دعویٰ اللہ منوانا چاہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہ یہ ہمارے کلمے کی پہلی جز ہے لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ جو اللہ منوانا چاہتے ہیں جس پر اللہ زور دینا چاہتے ہیں کہ مانو میرے اس دعوے کو یہ دعویٰ اتنا عظیم ہے یہ دعویٰ اتنا اعلیٰ ہے یہ دعویٰ اتنا اونچا ہے یہ دعویٰ اتنا برتر ہے کہ جو آدمی اس کلمے کو مسلمان ہونے کے بعد ساری زندگی پھر گناہوں میں گزار دی اس نے ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ گناہ کرتا رہتا ہے حدیثیں کہتی ہیں ایک دفعہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے خود حدیث دبوی ہے ابلیف کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ ابلیف کہتا ہے اہلت تن نا سا میں نے لوگوں کی کمر توڑ دی گناہ کروا کے میں نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا گناہ کرواتا چلا گیا ایک گناہ کرتے تھے ان کے دل پر داغ لگ گیا پھر دوسرا داغ پھر تیسرا داغ پھر چوتھا داغ پھر پانچواں داغ اہلت تن سے میں نے گناہ کروا کے لوگوں کی کمر توڑ دی بلا الاح اللہ اور لوگوں نے لا اِلَّا اللہ پڑھ کے میری کمر توڑ دی انہوں نے میری کمر توڑ دی میں نے ان سے گناہ کروائے اور ان کا دل کالا کر کے رکھ دیا لیکن جب وہ لا اِلَّا اللہ الا پڑھتے تھے اللہ ان کے دل کو شیشے کی طرح پھر صاف کر دیتا تھا دعوی اتنا عظیم ہے کہ ایک دفعہ بندہ اسے پڑھ لے تو اللہ اس کی زندگی کے گنا مٹا دیتے ہیں دعویٰ اتنا عظیم ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے میرے پلیم اگر یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ذرا تصور کیجئے ساتوں زمینیں زمینوں پر پہاڑوں کی میکیں ساتوں زمینیں زمینوں پر دریا اور سمندر ساتوں زمینیں زمینوں پر جنگلات اور درخت ساتوں زمینیں زمینوں پہ بسنے والے انسان اور زمینوں آسمان کے درمیان جو یہ فضا ہے اور پھر ساتوں آسمان آسمانوں پر عرش اور کرسی آسمانوں پر حوض کوثر اور جنت اور جہنم آسمانوں پر رہنے والے فرشتے بیت المامور شدرت المنتہا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ساتوں زمینیں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور ساتوں آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اگر یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور میرے کلیم دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کلم کلمے والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ساتوں آسمان اس کا مقابلہ نہ کر سکیں اتنا عظیم کلمہ ہے ساتوں آسمان اور زمینیں اس کا مقابلہ نہ کر سکیں اتنا وزنی اور بھاری کلمہ ہے کہ یہ پوری کائنات مل کر اس کے ہم وزن نہ ہو سکے آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اس کے گناہوں والے پلڑے میں گناہ اللہ رکھتے چلے جائیں گے حتہ کے وہ گناہ ڈھیر سارے ہو جائیں گے ایک دفتر دو دفتر چار دفتر دس دفتر بیس دفتر ننانوے دفتر گنا کے ننانوے دفتر گناہوں کے گناہوں والے پلڑے میں اللہ رکھ دیں گے ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک بندے کی نظر پہنچے جہاں تک بندے کی نظر پہنچے اتنا لمبا چوڑا ایک ایک دفتر ترازو کے اس پلڑے میں رکھ دیں گے نیکیاں اس بندے کی کم ہوں گی بندے کے سامنے ترازو ہے ننانوے دفتر اس میں رکھ دیے گئے ہیں بندہ کانپنے لگا ہے اس کو فکر پڑی ہے کہ میرے گناہ بھاری ہو گئے ہیں نیکیاں میرے پاس کم ہیں اتنے میں اللہ اس بندے کو قریب کر کے کہیں گے گھبراؤ نہیں تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے چناتی اللہ اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کے دیں گے اس حدیث کا نام بھی ہے حدیث ہے کا کاغذ کے پرزے والی حدیث ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزا اللہ اس بندے کے ہاتھ میں دیں گے فرمائیں گے اسے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دو اسے پڑھنا نہیں ہے تم نے دیکھنا نہیں ہے اس کو وہاں رکھو بندہ اللہ کو کہے گا مولا مزاق ہو رہا ہے 99 <سلام> <سلام> دفتر اور ایک دفتر جہاں تک میری نظر پہنچے اس کے مقابلے میں کاغذ کا ایک پرزا کہتے ہو کہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دو مزاق ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے رکھ کے دیکھ تو صحیح میری ذات مزاقوں سے پاک ہے میری ذات مزاق کرنے سے پاک ہے رکھ کے دیکھو تو صحیح یہ پرزا کاغذ کا پرازو کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا حدیث کے یہ لفظ نہیں ہے کہ یہ پلڑا جھک جائے گا دوسرے پلڑے اٹھ جائیں گے یہ بھاری ہو جائے گا دوسرے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے یہ لفظ نہیں ہے حدیث میں حدیث میں یہ لفظ ہے کہ جب وہ کاغذ کا پرزا ترازو کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا تو ننانوے دفتر بد آمالیوں کے اس طرح فضا میں اڑنے لگیں گے جس طرح تیز آندھی کاغذوں کو اڑا کے لے جاتی ہے تیز آندھی کاغذوں کو اڑا کے لے جاتی ہے وہ سارے اڑ جائیں گے اللہ فرمائیں گے جنت میں چلے جاؤ تمہارے اعمال بھاری ہو گئے وہ کہے گا مولا اب تو دیکھ لینے دے یہ کون سی نیکی میں نے کی ہے یہ کون سا عمل میرا ہے جو آج اتنا وزنی ہو گیا وہ کاغذ کا قرضہ اٹھائے گا اس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہا. اتنا وزنی کلمہ ہے اتنا اہم کلمہ ہے یہ دعوے کی عظمت بتا رہا ہوں آپ کو تب سمجھنے میں تھوڑا سا مزہ آئے گا کہ دعویٰ اتنا عظیم ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ساری کائنات سے بھاری ہے گناہوں پہ بھاری ہے نجات کا استدار و مدار ہے اور جتنے پیغمبر اور رسول اللہ نے اس دنیا میں مبعوث کیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام اللمبیاء خاتم النبیین سرور کائنات رحمت عالمی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھی اس دنیا میں آئے ہر پیغمبر کی تقریر ایک ہے اس کا بیان ایک ہے اس کا پیغام ایک ہے تقریر کا عنوان ایک ہے اس کا بیان ایک ہے اور وہ بیان ہے لا الہ الا اللہ سورت ہے انبیاء سترواں پارہ ہے سورت انبیاء ہے گھروں میں جا کے دوسرا رکوع ہے گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا اللہ فرماتے ہیں وما ارسلام من کب من رسول اللہ لو ہی میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے لو ہی ہم ان کی طرف وہی کیا کرتے تھے ان لا اللہ علا کہ میرے سوا کوئی بھی الحا نہیں ہے میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے سارے نبی اس کلمے کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے یہ دعویٰ اتنا عظیم ہے اللہ فرماتے ہیں آیت تم کے شروع میں میں جو دعویٰ تم سے منوانا چاہتا ہوں اس کو معمولی نہ سمجھنا میں نے سارے پیغمبر اس دعوے کو منوانے کے لیے بھیجے تھے انہوں نے زندگیاں اس میں لگا دی انہوں نے وطن سے بے وطن ہوئے انہوں نے ہجرتیں کی انہوں نے مار کھائی ان کا خون بہایا گیا ان کو وطن سے نکالا گیا سینکڑوں نبیوں کو قتل کر دیا گیا ہم سب کچھ برداشت کرتے رہے یہ دعوی بڑا عظیم ہے ایک بات کا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان اشرف ہے اور انسانوں میں انبیاء اشرف ہیں انبیاء افضل ہوتے ہیں انبیاء سے جتنا اللہ کو پیار ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ اللہ اتنی محبت کرتا ہے اللہ جتنی محبت اپنے نبیوں سے کرتا ہے اپنے پیغمبروں سے کرتا ہے ان کو مستفیٰ بناتا ہے مجتبا بناتا ہے مرتدا بناتا ہے محبوب خدا بناتا ہے ان کے ساتھ وہی کا تعلق ہوتا ہے پیغمبر کو تکلیف پہنچے اللہ عرش پہ برداشت نہیں کر سکتا خود جواب دینے لگتا ہے خود جواب دینے لگتا ہے حتہ کہ ایک جگہ پہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر سے کہا وکیل ہی یا رب میرے پیغمبر جب تم اپنے اس سے اور اپنی زبان سے تو کہتا ہے لا الحا الا یا رب میرا اعلان کرتا ہے میری توحید بیان کرتا ہے میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے لوگ تجھے گالیاں نکالتے ہیں لوگ تجھ پر فتوے لگاتے ہیں لوگ تجھ پر پھپتیاں کھستے ہیں لوگ تیرا مزاخ بناتے ہیں لوگ تجھے شاعر کہتے ہیں لوگ تجھے شاعر کہتے ہیں لوگ تجھے مجنون کہتے ہیں لوگ تجھے کداب کہتے ہیں لوگ تیرے پیروں میں کانٹے بچھاتے ہیں لوگ تجھ پر پتھروں کی بارش برساتے ہیں لوگ تیرے گلے میں رسیاں ڈال کے اتنے بائک پڑھاتے ہیں باہر نکل آتی ہیں لیکن میرے پیغمبر گھبرانا نہیں کیلی ہی یا ربے جن ہونٹوں سے تو میرا نام لیتا ہے میں تیرے ہونٹوں کی قسم اٹھاتا ہوں میں تیرے ہونٹوں کی قسم اٹھا کر یہ بات کرنے لگا ہوں اتنا پیار ہے اللہ کو اپنے پیغمبروں سے کہ اللہ ان کے ہونٹوں کی قسم اٹھانے لگتا ہے اللہ ان کی تکلیف برداشت نہیں کرتا لیکن انبیاء کو خاک و خون میں تڑتایا گیا پتھروں کی بارش کی گئی ان کا لہو بہایا گیا حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک مار کھائی ہے اور ساڑھے نو سو سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نو کو مارنا پڑی ہو جس دن حضرت لوہ کو مارنا پڑی ہو مفسرین نے لکھا ہے ایک پتھر دو پتھر دس پتھر سو پتھر نہیں اللہ کا پیغمبر پتھروں کے نیچے دب جاتا ہے اس کو نکالنے والا کوئی نہیں مرم پٹی کرنے والا کوئی نہیں اللہ حضرت جبریل کو بھیجتے ہیں یا میرے پیغمبر کو پتھروں سے نکال میرے پیغمبر کو تسلی دے میرے پیغمبر کی مرم پٹی کر وہ نکالتے ہیں مرم پٹی کرتے ہیں پیغمبر دوسرے چوراہے میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے پیغمبروں پر مسائے وائے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ان کو گیا ان کو مارا گیا ان کو و خون میں تڑپایا گیا ان کے سر سے خون کے فوارے جاری ہوئے اور عرش والا مولا یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا گویا کے بدبان حال پیغمبر کے کان میں کہتا رہا اور میرے نبیوں سب سے زیادہ پیار تمہارے ساتھ ہے لیکن جس مسئلے کی وجہ سے مار کھا رہے ہو وہ مسئلہ تم سے بھی زیادہ پیار رہا. مار کھاتے رہو اس مسئلے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے سارے نبیوں کا اعلان ایک ہے لا الہ الا اللہ الا بلکہ درسل نانوہن اللہ قوم ہی کالا قوم او بد اللہ مال کمن الاہین غیرو بحلا عدن اخدا کالا قوم او بد اللہ مال کمن الہین غیرو بحلا مدین اخاؤ شعیبہ کالا یا قوم او بد اللہ مال کمن الہین ایک ہی اعلان ایک ہی بیان ہے ایک ہی اعلان ہے بہلا سمودا کام سالہ کالا کہ مالکم الہم بہرو سارے نبی جو دنیا میں آؤ تو یہی بات منوانے آئے تھے جو آیت ال کے شروع میں اللہ منوانا چاہتے ہیں اللہ لا الہ اللہ اسی کلمے کے لیے کائنات بنی اسی کلمے کو منوانے کے لیے دنیا بنائی گئی یہ زمین یہ آسمان یہ ستارے یہ چاند یہ سورج یہ پہاڑ یہ انسان یہ جنات یہ فرشتے یہ ساری کائنات اللہ نے کسی ذات کے لیے نہیں بنائی اگر آپ نے کوئی جھوٹی اور من گھرت روایت سن رکھی ہے جو لوگوں نے گھر کر نبی پاک کے ذمے ہے نکالیے اس کو اپنے دماغوں سے اللہ کا قرآن پڑھیے اللہ کا قرآن پڑھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے یہ پہاڑ میں نے یہ زمین بنائے انسان کے نفے کے لیے میں نے بادل اتارے انسان کے نفے کے لیے میں نے می برسایا انسان کے نفے کے لیے میں نے پہاڑ پہاڑوں کی میفیں تھوکی انسان کے نفے کے لیے میں نے پرندے بنائے انسان کے نفے کے لیے میں نے سمندر چلائے انسان کے نفے کے لیے میں نے جانور پیدا کیے انسان کے نفے کے لیے میں نے فصلیں اگائی انسان کے نفے کے لیے میں نے چاند کی ضیا پاشیاں کی انسان کے نفے کے لیے میں نے سورج کا نظام چلایا انسان کے نفے کے لیے ساری کائنات انسان کے نفے کے لیے بنائی اور انسان کو کیوں بنایا فرمایا وما خلق گا والانسا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے لے یا تاکہ وہ کس کی عبادت کرے قرآن کی شاید کے مقابلے میں کوئی من گھڑت روایت پیش کرتا ہے اسے دیوار پہ مار دیجئے قرآن کے مقابلے میں کوئی من گھڑت روایت قبول نہیں ہو سکتی یہ کائنات بنی ہے تاکہ عبادت کس کی ہو دعویٰ اتنا عظیم ہے دعویٰ اتنا عظیم ہے کہ جس کے لیے کائنات سجائی گئی جس پر نجات کا دار و مدار ہے اتنا عظیم دعویٰ بندہ ایک دفعہ پڑھے تو گناہو ختم ہو جائیں اتنا عظیم دعویٰ کہ کاغذ کا پرزہ 99 دفتروں پر بھاری ہو جائے تو یہ جو اللہ لا الہ اللہ اللہ یعنی لا الہ الا اللہ الا یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ امال اور یہ ثواب جو ملے گا اس کے پڑھنے پر اس بندے کو نہیں ملے گا جو طوطے کی طرح رٹا رٹایا کلمہ پڑتا ہے توتے کی طرح اس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر اس کے تقاضے اس نے پورے نہیں کیے اگر میرے کلمے پڑھنے پر اجر ملنا ہوتا تو عبداللہ ابن ابئی کو بھی ملتا سمجھ رہی میری بات مدینے کے منافقوں کو ملتا کیا مدینے کے منافق کلمہ نہیں پڑھتے تھے کلمہ پڑھتے تھے ان کو بھی اجر ملنا چاہیے تھا کیا مرزئی کلمہ نہیں پڑھتے اگر میرے کلمہ پڑھنے سے اجر ملنا ہوتا تو پھر مرزاوں کو بھی ملنا چاہیے کیا پرویزی جو منقرے حدیث ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے اگر میرے کلمے پڑھنے سے اجر ملنا ہوتا تو پھر پرویزیوں کو بھی ملنا چاہیے تھا مرزاوں کو بھی اجر ملنا چاہیے تھا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں میرے توتے کی طرح رٹے رٹائے یہ جملے پڑھنے پر اجر نہیں ملے گا جب تک بندہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑتا لا الہ الا اللہ کیا ہے چار رتن لا الہ الا اللہ چار لفظ ہیں صرف جب ان میں لا کوئی اختلاف نہیں اللہ کوئی اختلاف نہیں اللہ کوئی اختلاف نہیں اختلاف کس میں ہے اللہ میں الہ میں لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ آج مصیبت اور پرابلم ہمارے لیے یہ ہے کہ لوگوں بچاروں کو لا الہ الا اللہ کا مانو نہیں آتا اس کے مفہوم سے وہ واقف نہیں ہے اسے الح کے معنی کا پتہ نہیں الہ کون ہوتا ہے الہ کی سفتیں کون سی ہوتی ہیں معبود کون ہوتا ہے عبادت کس کو کہتے ہیں آج کے مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے کو عبادت کے مفہوم کا علم نہیں اس کو معبود کی حقیقت کا علم نہیں اس کو الح کے معنی کا پتہ نہیں اس کو الح کے محمود کا پتہ نہیں ہے اسے نہیں پتہ کہ میں نے کیا اقرار کیا ہے میں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے اور اسی لیے, اسی لیے اسی لیے اسی لیے چونکہ وہ الہ کا معنی نہیں سمجھتا معبود کا مطلب نہیں سمجھتا عبادت کا معنی نہیں سمجھتا اسی لیے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے یا رسول اللہ مدد کے نارے بھی لگاتا ہے لا الہ ال اللہ بھی پڑھتا ہے یا پیر مدد کے نارے بھی لگاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کسی اور کو سمجھتا ہے وہ لا الحا ال للہ بھی پڑھتا ہے لج کسی اور کو کہتا ہے لا الحا اللہ بھی پڑھتا ہے لا الحا ال اللہ بھی پڑتا ہے گنج بخش کسی اور کو کہتا ہے لا الحا بھی پڑھتا ہے دستگیر بھی پڑھتا ہے مشکل کشار کسی اور کو سمجھتا ہے حاجت روا کسی اور کو سمجھتا ہے وہ کہتا ہے وہ بھی پکارے سنتے ہیں وہ بھی کام کر دیتی ہیں وہ بھی کام کروا دیتی ہیں اللہ ان کی بات نہیں موڑتا وہ پکڑے سنتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے بیر اللہ کی نظریں نیازیں منتیں چڑھاوے چڑھاتا رہتا ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑتا ہے اور کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو دتا دربار پہ جا کے دے گا اتاروں گا معلوم ہوتا ہے اس بچارے کو الہ کے معنی کا پتہ نہیں ہے اس کو معبود کے معنی کا پتہ نہیں ہے اس کو عبادت کے معنی کا پتا نہیں ہے اگر اس کو عبادت کے معنی کا پتا ہوتا تو جب لا الہ الا اللہ پرتا تو یہ سارے کرتوت نہ کرتا عرب کے لوگ چونکہ عربی جانتے تھے ان کو الہ کے معنی کا پتا تھا عربی ان کی مادری زبان تھی ان کو عبادت کے معنی کا پتا تھا ان کو معبود کے معنی کا پتا تھا نبی پاک نے جب پہلے دن کوئے سفا پہ کھڑے ہو کے کہا قولو لا الہ الا اللہ آپ نے ان کے کسی معبود کا نام لیا آپ نے کہا حضرت ابراہیم کچھ نہیں کر سکتے حضرت اسماعیل کچھ نہیں کر سکتے جن کو تم پکارتے ہو وہ مشکل پشاہ نہیں ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ حاجت روا نہیں ہے نبی پاک نے کسی کا نام نہیں لیا نہیں لیا نام لیکن یوں ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ان لوگوں نے پتھروں کی بارش برسا دی گالیاں نکالنے لگے اس کلمے کے وہ انکاری ہوئے کیوں? وہ الہ کا مینرس سمجھتے تھے عربی ان کی مادری زبان تھی ان کو عبادت کے معنی کا پتہ تھا جو یہ کلمہ آپ کی زبان سے نکلا وہ سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کابے میں رکھے ہوئے تین سو بت کسی کام کے نہیں ہے ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے وہ مشکلیں حل کوئی نہیں کرتے وہ مدد کرنے پر قادر نہیں ہے وہ عبادت کے قابل نہیں ہے وہ پکا پکار کے قابل نہیں ہے ان کو پتہ پتہ چل گیا الہ کے معنی کا پتا معبود کے معنی کا پتہ تھا عبادت کے مفہوم کا پتہ تھا آج لوگوں کو عبادت کے معنی کا علم ہو جی. نہیں تو دعوی جو پہلے اللہ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ ارشیوں میں نہ فرشیوں میں نہ جنات میں نہ نوریوں میں نہ تھاوں میں نہ انسان نہ جنات نہ امبیا نہ اولیا نہ شوہدا نہ سلحا نہ نہ مردہ نہ پہلے نہ پچھلے نہ کوئی پری نہ کوئی جن کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں. نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے اللہ اس کائنات میں الہ ہے تو کون ہے اللہ, اللہ. کیا محنت کرتی ہیں آپ الہ کا ہو آپ علاقہ کیا محنت کرتی ہیں اللہ. نہیں کوئی معبود مگر اللہ معبود تو اردو کا لفظ ہے نا علاق کس کا لفظ ہے بولو عربی اور معبود اور آپ کون ہیں آپ کو عربی آتی نہیں اور یہ, یہ لفظ ہے عربی زبان کا آپ نے اس سے آسان میں نہ کیا آپ نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر معبود کا مینا آپ نے کر دیا عبادت کے لائق مگر اللہ میں سوال کروں گا عبادت کیا ہے عربی نہیں عبادت بھی عربی کا لفظ ہے اب یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اگر میں ان سے سوال کروں عبادت بتاؤ عبادت کسے کہتے ہیں کرو عبادت کا مہینہ کس کا نام ہے عبادت آپ کہیں گے نماز پڑھنی عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے زکات دینا عبادت ہے اشر دینا عبادت ہے فطرانہ دینا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے حجری کو چومنا عبادت ہے سیدہ کرنا عبادت ہے اللہ کے نام کی قربانی دینا عبادت ہے نظر عبادت ہے نیاض عبادت ہے منت عبادت ہے میں کہوں گا یہ عبادت کی تعریف نہیں ہے یہ جتنی چیزیں نے گنی ہے یہ عبادت کی قسمیں ہیں نماز عبادت کیے قسم ہے روزہ عبادت کیے قسم ہے حج عبادت کیے قسم ہے طواف عبادت کیے قسم ہے نظر نیاز عبادت کیے کس ہمیں ڈر ہے دزد. ان چیزوں کو نماز میں کیا ہے کبھی کھڑے ہو جانا کبھی رکو میں چلے جانا کبھی سیدے میں چلے جانا کبھی ہاتھ باندھ لینا کبھی رکو میں آ جانا کبھی اب میں بیٹھ جانا یہ عبادت ہے نماز لیکن اس اٹھک بیٹھک کو عبادت بنانے والا نظریہ کیا بھائی روزہ عبادت ہے کہ کوئی نا روزہ کس کا نام ہے نہ نا کھانا نہ تو نہ کھانا عبادت ہے نہ پینا عبادت ہے اگر ایک ہندو سارا دن سہری سے لے کر اس تاریخی تک نہ کوئی چیز کھاتا ہے نہ پیتا ہے اس کی عبادت بنے گی تو معلوم ہوتا ہے کہ نرا نہ کھانا اور نہ پینا اس کا نام عبادت نہیں اس کے اندر ایک روح ہے جو اس نہ کھانے کو کیا بنائے گی عبادت ہاتھ باندھنے کے پیچھے ایک روح ہے جو ہاتھ باندھنے کو کیا بنائے گی کیونکہ ہاتھ باندھنا عبادت ہے کہ کوئی نہ بولو ہے یا درد سننے کے بعد جب گھر جانا ہے آپ نے سارے رستے ہاتھ باندھ کے چلے جانا عبادت بنے گا پھر معلوم ہوا میرا ہاتھ باندھنا تو عبادت ہے نہیں اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے جب وہ نظریہ آئے گا تو ہاتھ باندھنا کیا بنے گا یہ آپ تہ میں بیٹھتے ہیں اطحیات میں جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں دو زانو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر یہ دو زانو بیٹھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے جب آپ اپنے والد کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں دو زانو استاد کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں والدہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو باپ اور استاد کے سامنے جب آپ اطیات کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بیٹھنا عبادت ہے تو پھر میرا دو زانو بیٹھنے کا نام تو عبادت نہیں ہے اس کے پیچھے ایک نظریہ ہر تعظیم عبادت نہیں دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں ہر تعظیم عبادت نہیں تعظیم تو بندہ استاد کی بھی کرتا ہے تعظیم تو بندہ مالک کی بھی کرتا ہے تعظیم تو بندہ ماں کی بھی کرتا ہے تعظیم تو بندہ اپنے بڑے بھائی کی بھی کرتا ہے تعظیم تو بندہ اپنے مرشد اور اپنے پیر کی بھی کرتا ہے ہر تعظیم کرنا عبادت نہیں وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے دو عقیدے ہوں گے قرآن کی اتنی آتے پیش کر, کر چکا ہوں میں اس پر جو لوگ مستقل طرف سن چکے ہیں میں بی آیات اس پر پیش کر چکا ہوں جو میں مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آج بھی آپ کو دو جگہ دو چین جگہ خلاصے کے طور پہ دکھاؤں گا ہر تعظیم عبادت نہیں وہ تعظیم عبادت بن جائے گی جس تعظیم کے پیچھے کتنے عقیدے ہوں گے زور سے بولو ایک عقیدہ یہ کہ جس کے لیے تعظیم کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو کیا مطلب وہ عالم الغیب ہے وہ میرے حالات سے واقف ہے وہ میری حرکات و شکنات کو جانتا ہے میں اس سے چھپ نہیں سکتا غائبانہ وہ مجھے دیکھتا ہے غائبانہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھتا ایک عقیدہ دوسرا عقیدہ کہ اگر میں اس, اگر میں اس کی تعظیم کروں گا وہ خوش ہوگا نفع پہنچا سکتا ہے طاقتوں والا ہے مالک ہے اور اگر میں اس کو راضی نہیں کروں گا تو نقصان پہنچانے پر قادر بھی ہے کیا مطلب مالک مختار ہے جو چاہے کرے ہر چیز کا مالک ہے مختار ہے نفع دینا چاہے نقصان دینا چاہے میرے حالات سے واقف ہے جس تعظیم کے پیچھے یہ دو عقیدے آئیں گے یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے میرا خیال ہے اب میں نے بڑا مسئلہ آپ کے لیے آسان کر دیا ہے اطیات میں جب آپ نماز کے اندر بیٹھتے ہیں یہ احتیاط میں بیٹھنا عبادت بن گیا جب آپ اپنے والد کے سامنے دو ز بیٹھ جاتے ہیں وہاں دو زانو بیٹھنا والد کی عبادت نہیں بنا کیوں وہاں بیٹھنے میں وہ دو عقیدے شامل ہو. ہاتھ باندھنا عبادت بن گیا لیکن جب آپ نے گلی میں ہاتھ باندھے تو وہ ہاتھ باندھنا عبادت نہیں بنا کیوں اس میں وہ دو عقیدے موجود کوئی نہیں آپ اپنے والد کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے یا اپنی والدہ کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے یہ ہاتھ باندھنا والد کی عبادت بن گیا نہیں کیوں وہاں دو عقیدے موجود نہیں ہے. ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے کتنے عقیدے ہوں گے جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے حالات سے اور وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے عالم الغیب ہے مختار کل ہے عالم الغیب ہے مختار کل ہے جس تعظیم کے پیچھے یہ دو عقیدے آئیں گے یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے بولو بولتا کیوں عبادت بنا ذمہ دار ہے جٹ ہے ہل چلانے والا ہے تبتی دوپہر ہے پسینے میں شرابور ہے گرمیوں کے روزے ہیں گھر میں واپس آیا کمرے بند کیے روشندان دان بند کیے ٹھنڈا پانی اندر بند کمرے میں پڑا ہوا ہے دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں روکنے والا کوئی ہاتھ نہیں بیان کرنے والی کوئی زبان نہیں یہ روزے سے ہے جٹ اور زمیندار پیاس اس کو بڑی لگی ہے ٹھنڈا مشروب میز پہ پڑا ہوا ہے پیے گا نہیں پیئے گا کیوں نہیں پیئے گا اس ڈٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو خدا کھلے میدان میں دیکھتا تھا وہ بند کمروں کے اندر بھی اس عقیدے نے نہ کھانے کو کیا بنا دیا اس عقیدے نے رکوع کو کیا بنایا اس عقیدے نے سجدے کو کیا بنایا عبادت بنایا اس عقیدے نے اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے کو عبادت بنا دیا یہ دو عقیدے عبادت بنائیں گے اور جس میں یہ دو سفتیں پائی جائیں گی وہ الہ ہوگا یہ دو سفتے کس میں پائی جاتی ہیں اسی لیے وہ لا الہ دیکھیے پرانے پاک کی ایک آیب سورت عال عمران کی پانچویں آیت سفا چھیالیس تیسرا پارہ ہے سورت عال عمران سفا نمبر چھیالیس اور آیت نمبر پانچ جن جی لوگوں کے پاس قرآن ہے وہ صرف یہ رکھے اس لیے ہیں تاکہ ہمارا وہ انداز قائم رہے آج ہم زیادہ قرآن پاک نہیں رکھ سکتے تھے ان اللہ یقف لرض ولاف اسما بے شک اللہ نہیں پوشیدہ اس پر کوئی چیز بے شک اللہ نہیں پوشیدہ اس پر کوئی چیز فل عرض زمین میں وناف اس سما کون سا قیدا آ کہ وہ مجھے پہلا قیدا آ گیا ایک نظریجہ آ وہ عالم الغیب ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے ہوزی یو سب رکم اور وہ ول جی وہی تو ہے یو سب رقم فلرحام جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں کئی فیشا جس طرح چاہتا ہے یہ کون سا چیز آ گیا دوسرا جو چاہے کرے وہ مالک ہے وہ مختار ہے مرضیوں کا مالک ہے اس کو سارے اختیار ہیں وہ ولزی یو سب رکم فل ارحام وہی تو ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں کئی یشا جس طرح چاہتا ہے دو سفتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ ساتھی ہی کہتی ہیں پھر مانو نا ہماری بات لا الہ الا کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں معلوم ہوتا ہے جس میں یہ دو سفتے پائی جائیں وہ کون ہوتا ہے الہ ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے جس میں یہ دو سفتے پائی جائیں ایک اور آیا دیکھیے جی سفر نمبر دو سو بیاسی پہ چلے جائیے جی سفر نمبر دو سو بیاسی سورت کا نام ہے سورت تاہ سورت کا نام ہے سورت تاہ پارہ ہے سولہ اور آیت ہے پہلی آیت ہے پہلی سورت کا نام سورت تاہا سفا 282 سو آیت نمبر ایک تاہا ماں انزلنا علیہ قرآن علی تشکا میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ تکلیف میں پڑے لوگ آپ کو مارتے ہیں ہم جانتے ہیں لوگ آپ کو دکھیا کرتے ہیں لوگ آپ پر خطوے لگاتے ہیں تو میرا قرآن سناتا ہے میرے پیغمبر میں نے اس لیے قرآن تو نہیں اتارا اللہ تزیرا تن ہم نے یہ قرآن تو اتارا ہے بطور نصیت اللہ تز تن نصیت لمن یخشا اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے بطور نصیت اتارا تنزیلن یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا اس قرآن کو معمولی نہ سمجھنا تنزیلن یہ قرآن اتارا ہوا ہے ممن خلق الرزا بس ہماوا تلولا اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا یہ قرآن اس نے اتارا ہے جو زمینوں کا خالق ہے یہ قرآن اس نے اتارا ہے جو آسمانوں کا خالق ہے الرحمان ہو وہ کون ہے رحمان ہے عرش پہ جا بیٹھا یعنی تمام اختیار اس کے اپنے قبضے میں ہے کوئی اختیار اس نے کسی کے حوالے نہیں کیا سلطنت کن ہے تسلط سے کن ہے سلطنت سے کن ہے غلبے سے کن ہے حکومت سے حکومت میری ہے سلطنت میری ہے کرسی میری ہے کرسی میری ہے تخت میرا ہے اختیار میرا ہے لہو ما فی سماوات اسی کا ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ محفل عرض اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ ماں اور جو کچھ زمین ہو آسمان کے درمیان میں ہے اور لوگوں زمین میری زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ میرا اور لوگوں آسمان میرے آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب میرا وہ ماں بہینہ ہوما اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب کچھ میرا مالک میں کون سی سفت آ گئی بولو میں نے کتنی سفتیں بتائی تھی پہلی صفت آ گئی مالک میں مختار میں ہر چیز میرے لیے آسمان میرے زمین میری ہر چیز میری پیدا کرنے والا میں سلطنت والا میں بہ ان تج ہر بالکل اگر تم زور سے کرے بات اور قرآن پڑھنے والے او میرے مخاطب اگر تم زور سے کرے بات فنح یا لم وہ اللہ تو جانتا ہے راز بھی آہا. کون سی صفت آ گئی آئی دوسری سفت کہ نہیں آئی یعنی سب کچھ جاننے والا کون ہے اللہ فہ انہ یا اگر تو زور سے بات کرے تو کیا مطلب ہے زور سے بات کرنے کا وہ اللہ تو جانتا ہے راز بھی و اخفا اور راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز میرے مستقل جو درست سننے والے ہیں ان کے سامنے میں کئی دفعہ یہ دلچسپ اور روح افزا ترجمہ کر چکا ہوں آج نئے لوگ سنے راز سے زیادہ پوشیدہ راز کیا ہوتا ہے جو دل میں آ جائے ابھی زبان پہ نہ آئے ابھی زبان پہ نہ آئے زبان پہ آیا تو راگ نہ رہا راز وہ ہوتا ہے جو دل میں آ جائے زبان پہ نہ آئے مالا یہ راز اور راز سے بھی زیادہ پوشیدہ اکفا راز سے بھی زیادہ مخفی چیز مالا راز سے زیادہ مخفی چیز کیا ہے مفسرین نے کہا اللہ فرمانا چاہتے ہیں اور میرے بندے جو راز جو بھید تیرے دل کے اندر آ گیا ابھی زبان پہ نہیں آیا میں اس کو بھی جانتا ہوں اور وہ راز جو ابھی تیرے دل میں نہیں آیا پتہ نہیں 30 سال کے بعد آئے گا میں اس کو جانتا ہوں میں اس کو بھی جانتا ہوں پتنی کب تیرے دل میں آئے گا میں اس کو بھی جانتا ہوں میں دلوں کے بھید جانتا ہوں میں دلوں کے راس جانتا ہوں جو بھید ابھی تک تیرے دل میں نہیں آیا جو راز تیرے دل میں نہیں آیا میں اس کو جانتا ہوں کتنی سفتیں ہو گئی مالک میں مختار میں زمین و آسمان کا خالق میں سلطنت کے قابض میں سب کچھ جاننے والا میں اللہ فرمانا چاہتی ہیں اور لو اگر یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو نا اللہ اللہ اللہ اللہ ہے اس کے سوا معبود ہو کوئی نہیں لہ السماء اس کے نام ہے اچھی اچھی اس کے نام ہے اچھے اچھے تو جس میں یہ دو سفتے کس میں پائی جاتی ہیں الہ میں کہ عالم الغیب ہونا مختار کل ہونا یہ دو سفتے کس میں پائی جاتی ہیں الہ میں پائی جاتی ہیں یہ بہت جگہ دیکھیے صفحہ نمبر تین سو پچپن پہ جائیے صفحہ نمبر تین سو پچپن پہ جائیے بات کچھ لمبی ہو گئی ہے ابتدا میں بیٹھیں گے صحیح آپ کے نہیں آپ کے لیے بیٹھنا تو جہار ہے نا میں تو بول رہا ہوں پھر بیٹھے چلو جتنی دیر تک چل سکے ہم صفحہ نمبر ہے تین سو پچپن بارہ ہے بیسواں سورت کا نام ہے سورت قصص سورت قصص آیت نمبر ہے اڑسٹھ اٹھاٹ نیچے سے چوتھی سطر صفحے کے نیچے سے چوتھی سطر سورت قصص آیت نمبر اڑسٹھ صفحہ نمبر تین سو پچپن نیچے سے تیسری چوتھی سطر چلے جائیے جی بلکہ پانچویں سطر جائیے جی ربوں کا یخلو کو ما یشا و یختار ربو کا یخلو کو ماں یشا تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ یختار اور تیرا رب ہی مختار ہے سارے اختیار بھی تیرے رب کے پاس ہیں پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے ما کان لہوم الخیارا میرے سوا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ماتانا لہم الخیارا ان کے لیے کوئی اختیار نہیں سبحان اللہ اللہ شریکوں سے پاک ہے بتا اور شریکوں سے بلند و بالا ہے کون سی سفت آ گئی جی سب کچھ کرنے والا اللہ ہے مختار اللہ ہے مالک اللہ ہے ہر چیز کس کی ہے وہ جس طرح چاہے کرے جس طرح چاہے پیدا کرے مختار ہے پہلی سفت آ گئی وہ ربو کا یا اور رب تیرا جانتا ہے ما تو کنو صدورہم جو چھپاتے ہیں سینے رب تیرا جانتا ہے جو سینوں میں باتیں چھپائی جاتی ہیں وہ ماں یو نون اور جو کچھ وہ زبانوں سے ظاہر کرتی ہیں جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے تیرا رب اس کو بھی جانتا ہے بایول نونا اور جو وہ زبانوں سے ظاہر کرتی ہیں تیرا رب اس کو بھی جانتا ہے دونوں صفتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتی ہیں وہو اللہ لا اللہ اللہ ری ہے اللہ واہو اللہ وہی ہے اللہ کون جو مختار ہے وہی ہے اللہ کون جو عالم الغیب ہے لا الہ اللہ ہو اس کے سوا کوئی اللہ نہیں لہ الحمدو اسی کی خوبیاں لاہول ہم دو اسی کے لیے کمالات ہیں لہول ہم اسی کے لیے سنا فی الولا دنیا میں وخرا دنیا میں بھی سنا میرے لیے دنیا میں خوبیاں میرے لیے آخرت میں بھی خوبیاں میرے لیے ولہ حکموں اور اسی کی حکومت ہے بلا حکموں اسی کا حکم چلتا ہے اسی کی حکومت ہے بھائی لئیے تر جاؤن اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے معلوم ہوتا ہے یہ دو شفتیں جس میں پائی جائیں وہ کون ہوتا ہے بولو بولو یہ دو شفتے میں نے کتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی آگے سنیے جو آگے بڑی دلچسپ بات اللہ نے کی ہے کل کول میرے پیغمبر کہہ دے میرے پیغمبر ان سے پوچھ ارائی تم کیا خیال ہے تمہارا انجال اللہ علیہ کم اگر اللہ بنا دے تم پر رات ہی رات اگر بنا دے اللہ تم پر رات ہی رات سرمدنگ سرمدنگ اللہ یوملقیامہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک اگر سورج نہ چڑے دن کا اجالا نہ ہو اللہ رات ہی رات بنا دے ال یوم کے قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ کون الہ ہے اللہ کے سب سامنے کون الہ ہے اللہ کے آگے جو تمہارے لیے دن کا اجالا لائے اللہ, ہے اللہ کے سامنے جو یاتی کمبے زیاد تمہارے پاس روشنی لائے افلا تسماؤن اور افلا تسماؤن سنتے کیوں نہیں ہوئے ہو پیغمبر کہہ دے کیا خیال ہے تمہارا ان یا سرمدن اگر بنا دے اللہ تم پر دن سرمدن ہمیشہ قیامت کے دن تک من الہن غیر اللہ کون معبود ہے اللہ کے سوا یاتی تی کمب جو تمہارے لیے رات لے کے آئے تس پھیے تاکہ تم اس رات میں آرام کر سکو افلا تم اور دیکھتے کیوں نہیں فرمایا سنتے کیوں نہیں ہو اور دیکھتے کیوں نہیں ہو جن کو تم کہتے ہو کہ ترنیاں بھرنیاں گنج کہ بخش کہ کہا دستگیر کہا گوسے کہا لجپال کہا, کہا تم نے کہا ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہمارے حضرت صاحب نے دیا ہے اللہ فرماتی ہیں اگر میں رات کائم کر دوں دن کو لانے والا کوئی نہیں اور اگر میں رات ہی دن ہی دن کر دوں تو رات کو لانے الا کون ہوتا ہے جس میں کتنی شفتیں پائی جائیں بکا لو شاہباز اور مولویوں سے کل جا کے پوچھنا ہے علاقے سے کہتے ہیں جی عبادت کی تعریف کیا ہے کچھ بھی نہیں کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا مرنا ہے مولویوں نے بتا کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو نیا بھی نہیں ہے میں نے قرآن کے اتنے شبائل پیش کر دیے کہ جہاں اللہ نے لا لا اللہ کا تذکرہ کیا وہاں کتنی سفتوں کا ساتھ دو سفتوں کا ساتھ ہی اللہ تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے کتنے عقیدے ہوں گے اور وہ دو عقیدے کس میں پائے جاتے ہیں تو ہر تعظیم کس کے لیے ہوگی اللہ کے لیے یہ عبادت کی تعریف میں نے آپ کو سنائی اس دو نظریوں نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا ان دو نظریوں نے روزہ رکھنے کو کیا بنایا یا اللہ مد عبادت ہے ہے <سؤال> یا اللہ مدد مولا مدد کر عبادت ہے کیوں عقیدہ یہ ہے کہ جس سے مدد مانگ رہا ہوں وہ میرے حالات سے اور مدد کرنے پر یا اللہ مدد ان دو عقیدوں نے یا اللہ مدد کہنے کو کیا بنایا ایک میرا دوست ہے وہ لا علمی میں بیچارہ کہتا ہے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر مدد عقیدہ اس کا بھی یہ ہے کہ حضرت علی میری آواز کو اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پاگل ہے پاگلوں کی طرح پکار رہا ہے。عقیدہ ہے کہ حضرت علی میری پکار کو سن رہے ہیں میرے حالات کو جانتے ہیں مدد کرنے پر قادر بھی ہیں اور میرے بھائی انہی دو عقیدوں نے یا اللہ مدد کہنے کو اللہ کی عبادت بنایا تھا تو نے یہ دو عقیدے حضرت علی کے لیے رکھ لیے تو یہ یا علی مدد کہنا حضرت علی کی کیا بن جائے گی ت نے کلمے میں کہا لا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے باپ کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا یہ عبادت نہیں کیوں وہ دو عقیدے اس کے پیچھے نہیں لیکن ایک آدمی کسی بزرگ کی قبر پہ دو دانو بیٹھ گیا مرتبہ کیا اس نے دو دانو بیٹھ کر اس عقیدے کے ساتھ کے صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری مدد کرنے پر قادر بھی ہے تو قبر پہ دو زانو بیٹھنا اس صاحب قبر کی کیا بن جائے گی کسی عقیدے نے تو عبادت بنایا ہاتھ باندھنا کیا ہے کس کی کس عقیدے نے بنایا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مدد کرنے پر جو دوسرے طبقے سے لوگ یہاں آئے ہیں درخت میں سننے کے لیے ہمارا درخت ہماری دد نہیں ہے خدا کی قسم ہمارے دل میں اناد نہیں ہے بغض نہیں ہے ہمیں جرم سے نفرت ہے مجرم سے نہیں ہم چاہتے ہیں وہ جرم تمہارا ختم ہو جائے نہ تم نے میری قبر میں جانا ہے نہ اپنے مولوی کی قبر میں جانا ہے نہ اپنے باپ کی قبر میں جانا ہے چھوڑو اس بات کو ہمارے باپ دادے کا مذہب تھا یہ بھی کوئی بات ہوئی یہ جائلوں کی باتیں ہیں قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے ہر نبی کو اس کی قوم نے جواب دیا تھا ہاں ہم اپنے باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیں جائے کی بات ہے وجد نہ لائیے آبانا وجد نہ لائیے آبانا وجد ایک جناب ایم اے پڑا ہوا میں گریڈ کا آفیسر مجھے ایک اپنے دوست بتا رہے تھے کہ میں نے اسے مسئلہ سمجھایا سمجھایا سمجھایا ایتے پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑ کے سنائی ایم اے تعلیم اس کی اور بڑا ایک افیسر ہے ساری ایتے میں اسے کھول کھول کھول کھول کے دکھائی آخر میں کہنے لگا گل تو اڈی ٹھیک ہے جی پر میری ماں کہہ کے کہ گئی سی بھائی ایسی عقیدے رہ اس کو کہتے ہیں پڑھے لکھے جائل یہ پڑھے لکھے جائل ہیں جن کو علم کی مقصد نہیں لگی ہے جو میرے بھائی دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ہماری تمہارے ساتھ کوئی ناد خدا کی قسم تمہارے ساتھ کوئی اناد نہیں ہے تم جو جائل لوگ ہو تمہارے ساتھ ہماری کوئی ضد نہیں ہے تمہارا قصور بھی کوئی نہیں ہے قصور سارا ہمارا ہے قصور سارا ہمارا ہے جنہوں نے غلط گائیڈ کیا ہے آپ کو جنہوں نے آپ سے کہا بھائی سیف الملوک سنو بارش شاہ کی ہیڑ سنو ساری رات کا سنو جنت کے دروازے پر تمہیں کون روک سکتا ہے تصیں تو یارسول نعرے لانے اندر بڑھ جانا تمہیں یہ پڑھا دیا ایسی بات نہیں تم نے میری قبر میں نہیں جانا اپنے مولوی کی قبر میں نہیں جانا اپنے استاد کی قبر میں نہیں جانا اپنے باپ کی قبر میں نہیں جانا عقیدہ وہ نہیں ہے جو بندیالوی کہتا ہے یا بندیالوی کا باپ کہتا ہے عقیدہ اس کا نام نہیں جو دوبندی عالم کہتا ہے عقیدہ اس کا نام بھی نہیں ہے جو غیر مقلد عالم کہتا ہے عقیدہ اس کا نام نہیں ہے جو شیعہ عالم کہتا ہے یا جو بریلوی عالم کہتا ہے عقیدہ اس کا نام ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد کا فرمان کہتا ہے مت میری مانیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری مانیں مت میری مانیں آپ اگر یہ جو میں نے دکھائی ہیں لکھوائیں گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے اگر پسند آ جائے بات ٹھیک ہے ورنہ میں نے تو قرآن سے باہر کوئی بات نہیں کی ہے ترجمہ بھی بالکل صحیح کیا ہے اگر غلط ترجمہ کیا ہو میرا گریبان آ کے پکڑیے جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے جا کے وہ ترجمہ پڑھ لیجئے میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے میری اس بات کو غور سے سنیے یہ جو ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم آپ کو سمجھا دیا ہے اس پر غور کرنے کی کوشش ہو یہ اگلی بات سنیے ذرا ہاتھ باندھنا کیا ہے کس نظریے نے بنایا جمعہ ختم ہو گیا سنتیں پڑھ لی نفل پڑھ لیے ہمارے بھائی ایک دفعہ پھر کھڑے ہو گئے ہمارے بھائی ایک دفعہ پھر کھڑے ہو گئے اب بھی انہوں نے ہاتھ باندھ لیے اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا دم بدم پڑھو درود کے حضرت بھی ہیں ہاتھ باندھ لیے کہ نبی پاک مجھے حاضر ناظر نازرے آپ ہمیں دیکھتے ہیں ہم آپ کو نہیں دیکھتے وہ یہاں موجود ہیں اور میرے بھائی اس سکیدے نے ہاتھ باندھنے کو عبادت بنایا تھا اللہ کی اس نظریے کے ساتھ جب نے یہ ہاتھ نبی پاک کے سامنے باندھے تو یہ نبی پاک کی کیا بن گئی عبادت, عبادت بن گئی اور تم نے کلمے میں کہا تھا لا اللہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کو کوئی, کوئی, کوئی عبادت کی تین قسمیں ہیں قولی عبادت مالی عبادت بدنی عبادت جس عبادت کا تعلق زبان کے ساتھ یا اللہ مدد یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے یہ کیا ہے قولی عبادت پکارنا پکارنا پنجابی میں کہتے ہیں سورنا سورنا پکارنا صدا لگانا عربی میں کہتے ہیں دعا دعا عربی میں دعا, عربی میں دعا، اردو میں پکار پنجابی میں سورنا صدا لگانا نبی پاک نے فرمایا اب دعا ول عبادت ادو آؤ عبادت پکارنا ہی عبادت ہے پکارنا عبادت کا مغز ہے حضرت ابن عباس نے کہا ادو افضل العبادہ تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت اللہ کی پکار کرنا ہے اللہ کو پکارنا ہے صدا لگانا ہے مصیبت کے وقت دکھ کے وقت تکلیف کے وقت بیماری کے وقت ساروں زار اللہ کو پکارنا اس کے دروازے پہ آنا اس کا نام ہے قولی عبادت پکارنا کالا ربو کم تمہارا رب کہتا ہے اور لوگو اد مجھے پکارو کالا ربو کم تمہارا رب کہتا ہے اد مجھے پکارو اور سورت عامی مومن میں کہا فد اللہ پس پکارو کس کو فد اللہ پس پکارو اللہ کو لیکن ملاوٹ والی پکار نہیں کہ یا اللہ مدد بھی یا علی مدد بھی یا اللہ مدد بھی یا پیر مدد بھی یہاں مجھے پکارنا وہاں اوروں کو پکارنا میری نظر اوروں کی نظر میں بھی مشکل خوشا کوئی اور بھی مشکل خوشا میں بھی دینے والا کوئی اور بھی دینے والا میں بھی جھولیاں بھرنے والا کوئی اور بھی جھولیاں بھرنے والا میری بھی نظر نیال اوروں کے بھی نظر نیاز ایسی پکار نہیں چاہیے مالا تجھے کیسی پکار چاہیے فرمایا مخل سینا فد اللہ چوبیسواں پارا سورت کا نام حامی مومن اس کا دوسرا رکوع سارے قرآن کا اللہ نے نچوڑ نکالا اس آیت میں فد اللہ پس پکارو کس کو مخل کس طرح خالص میں کہا کرتا ہوں کس طرح خالص کس طرح خالص اللہ نے فرمایا ان کم فل انام لائیبراہ ان لقوم فل <سؤال> انعام اگر یہ زمین دیکھ کر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی یہ پہاڑ دیکھ کر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی یہ سمندر دیکھ کر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی یہ بادل دیکھ کر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی یہ چاند کی زیاپاشیاں دیکھ کر میری وادانیت کی سمجھ نہیں آئی یہ سورت کی آج کی کرنے دیکھ کر میری ودانیت کی سمجھ نہیں آئی یہ ستاروں کا جگمگانا دیکھ کر میری توحید کی سمجھ نہیں یہ زمین دیکھ یہ آسمان دیکھ کر اپنی پیدائش دیکھ کر اپنی سورت کر اگر تجھے میری توحید کی سمجھ نہیں آئی اور دروازے پہ بندھی ہوئی گائے دیکھ اور ڈنگر دیکھ ڈنگر اکم فل انام انعام کہتے ہیں چوپاوں کو انام کہتے ہیں ڈنگر کو اور میری توحید سمجھنے کے لیے تو ڈنگر میں مثال موجود ہے چوپاوں میں مثال موجود ہے اور تیرے سامنے تو کبھی رب نے فرشتوں کو جھکایا تھا تو کتنا گھٹیا ہو گیا تجھے سمجھانے کے لیے اللہ کو ڈنگروں کی مثالیں دینی اللہ کو ڈنگروں کی مثالیں دینی پڑ گئی تجھے سمجھانے کے لیے ان کم ابرا دروازے پہ بندھی ہوئی گائے دیکھ بکری دیکھ بھینس دیکھ, دیکھ, دیکھ نس فی نسخی کم ممافی بتونی عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما مانا کرتی ہیں چارہ ڈالا چارہ تو نے ڈالا جانور کے میدے میں گیا میدے میں اللہ نے ایک مشینری لگائی اس نے چاروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جو دند تھا وہ نیچے بیٹھ گیا فضلا نیچے بیٹھ گیا اصل گدا اوپر آ گئی میدے نے دھکا مارا جگر کی طرف سپلائی کر دیا جگر میں ایک مشینری لگائی اس نے اصل گدار کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کچھ کا دودھ بنایا وہ جانور کے تھنوں کو سپلائی کر دیا کچھ کا خون بنایا وہ اس کے دل کو سپلائی کر دیا اللہ فرماتے ہیں کم ممافی بتونی ہی ممبئی نے ایک طرف گوبر تھا جو اس کے میدے میں موجود جس کو ہم نے نیچے بٹھایا نے فرسین ایک طرف خون تھا جب جگر میں غذا پہنچی آدھا خون بنا دیا کچھ کا دودھ بنا دیا ممبئی نے فرسین ایک طرف گوبر وہ بھی پلیت دوسری طرف خون وہ بھی پلیت ارے دو پلیتوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبان خانصا لبن خالص ہم نے تیرے برتن میں خالص دودھ ڈالا جس طرح ہم نے تجھے دودھ خالص دیا تو میری پکار خالص کیا تھا تو میری پکار خالص کیا تھا مخل سینا لہدین پکار صرف میری کرنی ہے میں ہوں پکارے سننے والا میں ہوں صدایں سننے والا میں ہوں التجائے سننے والا میں تو بن مانگے دیتا ہوں بن مانگے دیتا ہوں اور شرم رہو میرے بندے اب تجھے یہ کہتے ہوئے حیا نہیں آتی اللہ میری سنتا نہیں اللہ میری سنتا نہیں ان کی اللہ موڑتا نہیں میری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ میری سنتا نہیں اللہ نے فرمایا اب تو تیرے پاس ہاتھ بھی ہے اب تو تیرے پاس زبان بھی ہے اب تو تیرے پاس آنکھیں بھی ہیں اب تو تیرے پاس شور بھی ہے اب تو تیرے پاس کان بھی ہے ایک وہ وقت تھا جب تیری آنکھیں تو تھیں دیکھنے کے قابل نہیں تیرے کان تو تھے سننے کے قابل نہیں تیرے ہاتھ تو تھے اٹھنے کے قابل نہیں تیرے پاؤں تو تھے چلنے کے قابل نہیں اور توں نے مانگا بھی کوئی نہیں ماں کے پیٹ میں تجھے خوراک نے پہنچائی تھی ماں کے پیٹ میں تجھے خوراک کس نے پہنچائی تھی تھی مانگی نہیں تھی مجھے مجھ سے میں نے بن مانگے خوراک پہنچائی اور جب وہ تیری ناف کے ذریعے پہنچائی ماں کا گندا خون تیرے ناف کے ذریعے پہنچایا تجھے حیا نہیں آتی میری رحمتوں کا بھی انکار کرتا ہے کہ میں نے تیرے منہ کے ذریعے وہ گندا خون نہیں پہنچایا اس منہ سے نے میرا نام لینا تھا اس منہ سے تھی قرآن پڑھنا تھا اس منہ سے توں نے میرے نبی کا نام لینا تھا میں نے تیرا منہ بھی پلیت نہیں کیا میں نے ناف کے ذریعے وہ خوراک پہنچائی اور جب میں تجھے باہر دنیا میں لے کے آیا اور وہ ایک راستہ تیرے خوراک کا جب کٹ گیا جب کاٹ دیا گیا تو رونے لگ گیا خوراک کہاں سے ملے گی اور تیری رمضے کوئی نہیں سمجھتا تھا گونگے دیا رمزہ تے گونگے دی ماں بھی نہیں سی سمجھ رہی تیری رمت کوئی نہیں سمجھتا تھا باپ ہستا تھا ماں ہستی تھی تیرا دادا ہنستا تھا تیرے چچا ہستے تھے تو روتا تھا میں تیری رمزے سمجھتا تھا تو روتا تھا کہ خوراک کا راستہ کٹ گیا تجھے پتا نہیں تھی ہاتھ بٹھانے کے قابل نہیں تھا تو دیکھنے کے قابل نہیں تھا سننے کے قابل نہیں تھا اس وقت بھی ہم نے تیرے کان میں کہا تھا رو وہ نہیں ایک رستہ لے لیا ہے ماں کی چھاتیوں میں دو رستے جاری کر دی جاری کر دی ہم دو رستے جاری کر دیے جب مانگنے پنجابی چاہ دیں منگل نہیں سائیں جدا منگن جوگا نہیں ہاتھ چکن جوگا نہیں تو بغیر مانگے ہم نے دی, دیا ہن منگن جوگا ہویا تو ہوں بکواس کرتا بہ میری سنتا نہیں اس وقت کس نے سنی اس وقت کس نے خوراک پہنچائی اس وقت کس نے تیاری جھولیاں بری اس وقت کس نے تیرا لحاظ کیا پکار کے لائق ہے تو صرف کون ہے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے حضرت آدم نے ارفات کے میدان میں کس کو پکارا رب نا زلمنا انفسنا و علم تگ پھر لنا و تڑہمنا لنکو ننا حضرت خاصری حضرت نشتی میں بیٹھتے ہوئے کس کو پکارا بسم اللہ ہے مجرہ وہ مرسا ہا ان ربی ر غفور ان ربی ر غفور الرحیم حضرت زکریہ نے بیٹا لیتے ہوئے کس کو پکارا ہونا ربا ربلی ربلی بل قبل رب حبلی بل ند البا ان کا سمی دعا اور دعا کے سننے والے میرے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے حضرت زکریہ نے کس کو پکارا کس کو بلایا حضرت یقوب نے کس کو پکارا حضرت یوسف نے کس کو پکارا حضرت عیسی علیہ السلام نے کس کو پکارا بہر کلزم کے کنارے پر حضرت موسا قوم کو لے کے کھڑی ہے پیچھے فرآون آ گیا پیچھے فرآن آگے دریا دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے پیچھے, پیچھے فراؤن دیاں، فوجاں دریا دیا موجود اگے دریا دیاں، موجا تو پیچھے فراؤن دیاں، فوج اور دائیں پہاڑ اور بائیں پہاڑ قوم کے لوگ کہتے ہیں موسا مروا دیا اب تو جبہ کرتے چلے جائیں گے سمندر میں پھینکتے چلے جائیں گے بھاگنے کے راستے بند ہو گئے تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے پیچھے چار لاکھ کا خون خواب لشکر ہے موسا مروا دیا اس وقت میں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا ایمان مضبوط ہے اللہ کے پیغمبر کا سمندر تھا مارتا ہے دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ ہیں دونوں طرف پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے پیچھے چار لاکھ کی جنگجو فوج آ رہی ہے قوم ہاتھ چھوڑ گئی ہے قوم حوصلہ ہار گئی ہے پیغمبر تلے تلہا دریا کے کنارے کھڑے ہو کے قوم کو کہتا ہے یا ربی کلّ ان مائی یا ربی ہر نہیں میرے ساتھ میرا رب موجود ہے میرے ساتھ میرا رب موجود ہے حضرت موسا نے بہرے کلزم کے کنارے کس کو پکارا تھا حضرت عیسا نے کس کو پکارا تھا اور نبی پاک نے غارے سور میں کس کو پکارا تھا جب کافر تلاش کرتے ہوئے منہ پہ, پہ پہنچ گئے تھے حضرت ابو بکر رونے لگ گئے تھے نبی پاک اٹھے روتے ہوئے ابو بکر کو دیکھا فرمایا بات ہے یا اللہ کافر غار کے منہ پہ آ گئے اگر انہوں نے پاؤں کی دیکھ ہمیں دیکھ لیں مجھے اپنا تو خطرہ نہیں کا خطرہ نے فرمایا آپ کے فرمان کو قرآن نے جگہ دی آپ نے فرمایا جب وہ کہہ رہے تھے اپنے دوست سے اپنے ساتھی سے لا لا لات اور میرے یار غار غم نہ کر کیا سمجھتا ہے کہ اس غار میں تو اور میں دو موجود ہیں نہیں ان اللہ ان اللہ مانا نبی باغ نے کس کو پکارا تھا بدر کے میدان میں کس کو پکارا تھا تو قولی عبادت بھی کس کی جسمانی عبادت جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہو سجدہ کرنا رکوع کرنا ہاتھ باندھنا حجر عصورت کو چومنا طواف کرنا احتکاف کرنا یہ بدنی عبادت ہے یہ بدنی عبادت کس کی ہوگی سجدہ کس کا ہوگا غیر اللہ کا سجدہ شرک ہوگا نبی اباد نے فرمایا میں تمہیں روک کے جا رہا ہوں اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ نہ کرنا اللہ کی ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا سیدہ گاہ بنا لیا عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادت زکات اشر فطرانہ قربانی منت ماننا مالا میرا مریض ٹھیک ہو گیا میں مسجد بنا دوں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا میں مدرسے میں پیسے دوں گا میرا مریض ٹھیک ہو گیا میرا میرا مقدمے سے مجھے رہائی مل گئی یا اللہ تیرے راستے میں دے اتار دوں گا اس کو کہتے ہیں منت ماننا سکھ لینا کہتے سکھ لینا منت من لینا یہ کام ہو گیا تو تیرے راستے میں اس طرح کروں گا یہ منت بھی کس کی ماننی ہے یہ نظر کس کے لیے ماننی ہے رب مریم مریم کی ماں جب مریم پیٹ میں پڑی ہے تو مریم کی ماں کہتی ہے قرآن سورت آل عمران میں مریم کی ماں کی وہ دعا نقل کی ربے رب اے میرے رب نظر تو لاکا انی نظر تو لاکا میں نے نظر مانی کس کے لیے تو نظر کس کے, کس کے لیے ہوگی نیاز کس کے لیے ہوگی نیاز کس کے نام کی دینی ہے چڑھاوا کس کے نام کا دینا ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے جس کا کھائیے اسی کا گیت گائیے دودھ دینے والا کون ہے لبن خال سائے غل دودھ دینے والا اللہ تقسیم کس کے نام پہ ہوتا ہے واہ میرے اللہ تیرے حوصلے واہ میرے اللہ تیرے حوصلے بڑے حوصلے ہیں صاف شفاف دودھ برتن میں ڈالا لوگوں نے برتن سمیت دانتا دربار چلو فلام ہزار پہ چلو فلاح میدار پہ پیرانے پیر کی گیارویں دینی ہے دیا کس نے تھا اللہ فرماتے ہیں جب سب کچھ دینے والا میں پیدا کرنے والا میں تو نظر بھی میرے سوا کون ہے جس نے پیدا کیا ہو دیکھیے ذرا ایک جگہ تین سو بہتر سورت کا نام ہے سورت الکمان سورت کا نام سورت الکمان سفا 372 اور آیت نمبر ہے دس سفے کا پہلا سفا جی سفے کی پہلی سطر سفے کی پہلی سطر اور پہلی لائن خلق سماوت پیدا کیا اللہ نے کس کو بےغیر عامہ دن خلق السماوات اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عام بغیر ستونوں کے ترؤ تم اس کو دیکھتے ہو کوئی ستون نہیں بغیر ستونوں کے آسمان کو پیدا کیا وہ الکا رواسی زمین کو پانی پہ بچھایا زمین ڈولنے لگی الکا فلر رواسی اس نے ڈال دیے زمین پہ بوجھ پہاڑوں کے اس نے ڈال دیے زمین پہ بوجھ پہاڑوں کے ان تمید اب کم کہ کہیں وہ تمہیں لے کے جھکنا پڑے وہ ڈاما ڈول تھی وہ تمہیں لے کے کسی ایک طرف جھکنا پڑے ہم نے پہاڑوں کی میکے ٹھونکی وہ بس سفیا من کلے اور ہم نے اس زمین میں پھیلائے تمام زمین پہ چلنے والے جاندار بس من کلے دابہ زمین پہ رینگنے والے چلنے والے تمام جاندار ہم نے پھیلا دیے وہ من سمائے مان اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی فام بتنا فیا من کل کریم ہم نے اگائے اس زمین میں طرح طرح کے جوڑے طرح طرح کے جوڑے کیا مطلب کسی کا رنگ اور دوسرے کا رنگ اور یا کوئی چھوٹا کوئی بڑا یا کوئی میٹھا اور کوئی کھٹا کوئی کھٹا کوئی میٹھا کوئی چھوٹا کوئی بڑا کسی کا رنگ کچھ کسی کا رنگ کچھ ہم نے پانی برسایا ہم نے جوڑے اگائے زمین ہم نے بنائی آسمان ہم نے بنائے زمین پہ یہ دابہ ریگنے والے جاندار ہم نے چلائے اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ہم نے بنایا اور ڈولتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ہم نے ٹھونک دی آسمان سے پانی ہم نے برسایا اور پانی کے ذریعے تمہاری زمین سے اناج باہر ہم نے نکالا ہاضا اللہ اور یہ تو اللہ کی پیدائش ہے خاضا خلک اللہ یہ تو اللہ کی پیدائش ہے یہ تو اللہ نے پیدا کیا فارونی فارونی فارونی اللہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے بھی دکھاؤ مجھے بھی دکھاؤ ماضا خلق الزین مندونی میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا انہوں نے کیا بنایا یہ تو سب کچھ میں نے بنایا زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنائے اس پہ چوپائے میں نے چلائے ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ فلاں چیز فلاں حضرت صاحب نے بنائی تھی چلو جی سرگودے کے پہاڑ تو حضرت صاحب نے نہیں رکھے خوشاب کے پہاڑ حضرت صاحب رکھ کے گئے نہیں مجھے بھی دکھاؤ تمہارے مابودوں نے جن کو تم کہتے ہو کرنیا بھرنی والے ہیں انہوں نے کیا چیز بنائی انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی بلالمونا فی ظلال مبین بات اس طرح نہیں کہ ان کو دھوکہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے تب ان کے نام کی نظروں نیاز دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں بل ظالما فی ظلال مبین یہ مشرق ظالم جو ہیں یہ کھلی گمراہی میں پڑی یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس کا کھائیے اسی کا گائیے جس نے مال دیا خرچ بھی اسی کے نام پر جس نے دودھ دیا نیاز بھی اسی کے نام پر جس نے غلہ دیا اشر بھی اسی کے نام پر عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئی کولی ایک بدنی دو مالی تین اللہ الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے میرے سوا کوئی علا نہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں اب میں ترجمہ کرنے لگا قرآن کی یادیں میں بہت ساری آپ کو دکھا چکا ہوں اب تجمہ غور سے سننا مجھے حق پہنچتا یہ ترجمہ کرنے کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی پکاریں سننے والا اے نہیں اے اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں اللہ کے سوا سینوں کے راز جاننے والا اوئی کوئی نہیں اللہ کے سوا پیدا کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا مختار کوئی نہیں اللہ کے سوا مالک کوئی نہیں اللہ کے سوا نظروں راج او کے لائے کوئی نہیں اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں اللہ کے سوا رکوع کے لائق کوئی, کوئی نہیں اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں اللہ کے سوا حاضر ناظر کوئی نہیں اللہ کے سوا حایتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا نفع دینے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا نقصان دینے والا کوئی نہیں مولا کیوں مولا کیوں یہ کیوں ایسا ہے تیری پکار ہو اوروں کی نہ ہو تیری عبادت ہو اوروں کی نہ ہو تو مشکل کشاہ ہو اور ہو نہ ہو تالم الغیب ہو اور نہ ہو تیرے سجدے ہوں اوروں کے نہ ہو تیری پکار ہو اوروں کی نہ ہو اس کی دلیل کیا ہے اللہ نے فرمایا الحو الحیو الحیو اس کی دلیل یہ ہے میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اس لیے میری عبادت کرو اس لیے میری پکار کرو اس لیے مشکلیں میرے سامنے رکھو اس لیے حایطیں میرے سامنے رکھو الحیو میں ایسا زندہ ہوں میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو, نہیں آئے گی القیوم صرف زندہ نہیں ہوں خود بھی قائم ہوں اور ساری کائنات کو تھام رکھا ہے ساری کائنات کو تھام رکھا ہے زمین ہم نے تھامی آسمان ہم نے تھامے ستارے ہم نے ٹکائے سورج ہم نے تھاما چاند ہم نے تھامے جنگلات ہم نے تھامے دست ہم نے تھامے فرشتوں کو ہم نے تھاما ارج کو ہم نے تھاما القیوم خود بھی قائم ہوں اور ساری دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہوں کیونکہ مجھ پر موت نہیں آنی لہذا عبادت میری کرو الحیو وہ زندہ ہے الحیو وہ زندہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں وہ زندہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں وہ ازل میں بھی تھا وہ ابدھ میں بھی ہوگا اللہ فرماتی ہے اور میری عبادت کرو میری پکار کرو توجہ اتوجہ میری پکار کرو مشکلیں میرے سامنے رکھو دہائیاں میرے سامنے رکھو درخواستیں میرے سامنے پیش کرو التجائے مجھ سے کرو بیٹے مجھ سے مانگو مقدمے سے رہائیاں میرے سامنے رکھو بیماریوں سے شفا میرے سامنے رکھو کہ وہ میرے اللہ فرمایا الحیو میں زندہ ہوں مالا اوروں کے سامنے کیوں نہ رکھے فرمایا کلو نفسن الموت کل نفسین ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کل من الہا فون و یب کا وجہ ربی کا زل جو بھی زمین پہ بستا ہے فان کیا ہے وہ فانی آسمان فانی زمین فانی سورج فانی چاند فانی ستارے فانی فرشتے فانی جنات نات فانی ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے سب پہ فنا آنی ہے وہ یب کا وجہ رب قزول جلال و لکھ رہا کلو شعین ہالکھ کلو شعین ہالکھ اللہ وجہ اللہ وجہ دیکھیے قرآن پاک اللہ تعالی کیسے مسئلے کو صاف کرتے ہیں نمبر 358 سو سورت کا نام ہے سورت قصص سورت کا نام ہے سورت قصص صفحے پہ ان کبوت لکھا ہوا ہے کیونکہ سورت انکبوت شروع ہو رہی ہے ہم نے سورت قصص پڑھنی ہے جو اوپر والی چار سطریں ہیں بیسواں پارا ہے اور آیت نمبر ہے اٹھاسی سورت ختم ہو رہی ہے اس کی آخری دو رہتے پڑھیے بلا تاہر اور مت پکار لاتدو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 لڈو ل مئو ببلو لل بچے جننے والی عورتوں بچے جنو مرن جوگے لدو لل مئو ببلو لل خرابی او اور تو بچے جننے والی عورتوں بچے جنو مرن جوگے ببلو لل خرابی اور مکان بنانے والے لوگ مکان بناؤ جو جوگے مکان بڑا جنہوں نے آج بننا ہے کل انہوں نے گرنا بھی تو ہے جنہوں نے آج پیدا ہونا ہے کل انہوں نے مرنا بھی تو ہے اللہ یا سا کنل کسرل محلہ الایا سا کنل کسرل محلہ اور اونچی اونچی بلڈوں میں اونچی اونچی منزلوں میں اونچے اونچے مکانوں میں رہنے والے آدمی اگر تو تٹھارہ منزل اونچا مکان بنا کے آسمان کو ہاتھ لگا لے الایا سا کنل کسرل محلہ ستو فن ون کری بن فتر اگر تو منزل اوپر لے کے بادلوں کو بھی ہاتھ لگا کے آ آنا تے پھر تھلے ہی نا ست فن و ان کریب ان پھر تو دفن کیا جائے گا کس میں مٹی میں الماؤ تو کاسن و سے شارب ہُ الماؤ تو بابن و کل سے داخل ہو. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر ایک نے پینا ہے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے پنجابی کا شاعر کہتا ہے اور پاک محمد اتھے نہ ریات ہے تو کس امڑید دا جایا پاک محمد اتھے نہ رہا تے تو کس امڑی کا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 اور جس پر موت آ جائے اس کے حواس خمسہ ختم ہو جاتے جس پر موت آ جائے وہ پکڑ نہیں سکتا جس پر موت آئے وہ کھا نہیں, نہیں سکتا جس پر موت آئے وہ چل نہیں سکتا جس پر موت آئے وہ سونگ نہیں سکتا جس پر موت آئے وہ واپس آدی ہے پکڑ نہیں سکتا سنتا ہے सुन लेता है चख नहीं सकता सुनता है आवाज समझा खत्म जिस पर मौत